رات میں زندہ کے ڈر پہ رو رو کے سکینہ کہتی ہے بابا یہ شخص آتی ہے جدائی آپ کی اس پر یہ ہاتھ کا بستر کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے یہ سن کے جائنا مظلوم بولی کم نہ کرو کہانی کہتی ہوں میں ایک سنو سکینہ سنو سکین کہانی سنو سکینہ کہانی سنو ایک شہنشاہ تھا سکینہ رہا کرتا کرتا تھا اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی چاہتا تھا آسمان بابا کو درم کہا جاتا تھا سے نبی کو تھا بیٹیوں کو گلے بات دکھا جاتا تھا اس کے ایک بھائی کی رب رکھ میں وفا رہتی تھی ایک بہت ساتھ مثال کی طرح رہتی تھی حسنی نوارا, ایک دن ایک دن کیا ہوا سفر پر نکلا اس کا سب پور بھوپر کی حفاظت کو چلا اشیا میں اسے پھر پس سے بلا میں گیرا تین دن تک اسے پانی بھی میاں کرنا ہوا ہو گئی رام ہر ایک چھو رو جپا اس کے لیے اور پھر چند کا میدان اس کے لیے میں ٹوٹ گئی بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مسکی لاشپاں بھی مفل میں ہوئی بے دبا پتل ہوا چوری اس چلی اسے گئے سارے دیے شام پیسہ جلنے لگے نزی سمگر آئے خوش ہے شاہ کی بچی نے کماتے آئے کان زخمی ہوئے خوش آئے ڈنے باپ کو مکھن میں وہ کہتے جائے جلتے دامن ان کو لیے دن کے چہل میں گئی رس کر میں بلی شام کے دن میں گئی بولیو کہاں بولی زینب کے ہوئے عشیر زندہ قصہ آخر ہوا آئی نہ تم کو میری جان بولی رو رو کے تھکی نا پوپی اپنی کہاں تم تو کہتی کہانی سنو نیند ہے اس کہانی سے میری نیند اڑی جاتی ہے آسفینا آسفینا آسفینا آسفینا آسفینا سکینہ یہ میرا پیسہ ہے اس کہانی کا شاہ میرا بابا ہے میرا جس کے لگ میں میرا بھیا ہے میرا طرح لینوں نے جسے مارا ہے بیردہ تم ہو داتوں جان میری جاتی ہے یہ کہانی تو میرے گھر کی نظر آتی ہے کہانی جس کو سیدھے پہ شہن شاہ کی نیند آتی تھی دشت میں پہ پہ جو تھی جس کے کانوں سے لہو بہتا تھا جو کیا تھی, تھی اپنے بابا کی جدائی میں مری جاتی تھی وہ شہنشاہ شاہ کی بیٹی وہ سکینہ میں ہوں جس کا دشوار ہوا پید میں جینا میں ہوں جب سرور کہانی یہ ہوئی وہ جو سنتی تھی کہانی وہ نہ رہی ہمیں سنکیر نقاہت سے اٹھا ایک قیدی ایک نندی کی لہر تھا ہاتھوں سے پڑی سر شہر شاہ میں لہو روتا تھا وہ کا سینٹ کشور بابا ہوتا تھا